صلی اللہ رسم حالات کا تعلق امال کے ساتھ ہوتا ہے جیسے امال زمین سے اوپر کو جاتے ہیں ایسے حالات تو آسمان سے آتے ہیں ہر صبح کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے ترامن کا کی جو ان کے اعمال کو لے کر ملیالہ اسمانوں کی طرف جاتی ہے اور اثر کے وقت دوسری جماعت جو صبح سے اصل تک ڈیوٹی پر ہوتی ہے وہ علاجہ ہوتی ہے اور وہ اس کے عمال ناموں کو لے کر ملیالہ کی طرف جاتے ہیں وہاں پر امال عم، عم، کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور جیسے امال جس علاقے سے آئے ہوتے ہیں ویسے فیصلے علاقے کے لیے جاتے ہیں انسان جو ہے تو عام طور پر یہ بات چلتے رہتے ہیں اخباروں میں باتوں میں کہ روٹ کاز معلوم کرو کسی چیز کا روٹ کاج معلوم کرو جب تک روٹ کاز نہ معلوم کیا جائے تو اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے مسئلے کی جڑ جب تک پتہ نہ چلے مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے جڑ جب پتہ چل جائے تو پھر کا آسان ہوتا ہے تو اس لیے نیچے سے نیچے جا کر جڑ سے جڑ تک آخر حد تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصلی وجہ اس کی جو معلوم کر لی جائے تو اصل اصول وجہ جو ہے وہ تو اللہ تبارک ہوتا ہے انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوتا ہے سب چیزوں کی میاض جو ہے وہ اس کے پیچھے انسان کا استعمال ہے انسان کیسا استعمال ہو رہا اس کی سوچ کر اس کے دماغ کی سوچ کر اس کے دل کے جذبات اس کے بدن کی حرکات عمل تین چیزوں کا نام ہے نا نای? دماغ کی سوچ فخر اور دل کے جہ کے جذبات اور بدن کی حرکات انسمل وجود میں آ ہے یہ انسان کا استعمال ہے انسان کا استعمال کھانا پینا ہگنا مت نہیں ہے پیشاب کر لیا ٹرکی کر لی کھا لیا سو لیا یہ کیا ہر کام انسان کے تو اپنی ذات کے بقا کے لیے جان کے باقی رکھنے کے لیے پانچ کام شادی ہو بکائے نوئی کے لیے نسل باقی رہے ہیں. یہ پانچ کام تو انسان کے کتاب کے سارے کیا کٹے کھانا پینا سونا اور پیشاب پشاب کا کھانا نہیں کھانا پینا پیسہ ساتھ پہن بھی کہتے پہ بھی بکاس بھی, شا, بھی, بھی شاور کرتے ضروریات نہیں انسان کی بقاش کے بغیر ہوتی ہے یہ تو وہ کام ہے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے مکان اور پیم نیسر جانوروں کو بینیاد کی جانوروں کو کوئی مکان کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کی ٹان کے نیچے کسی درخت کے نیچے کسی جگہ بیٹھ کے بس رات سر سرد سر پریند رات ہمارے علاقے برفباری ہوتی ہے نا اور صبح آپ جیسے دیکھیں تو برف کے نیچے سے کتے اپنے کو جھاڑ جھاڑ کے نکال رہے ہوتے ہیں برفباری راتوں پر اوپر ہوئی اور پڑے ہوئے نکل آتے ہیں مکان کی ضرورت بھی جانور کی لباس کی ضرورت بھی ہے کھانے پینے کی اگنے مغنے کی ضروریات میں تو انسان مہمان برابر ہیں انسان تو جو ہے وہ تو سوچ کر دماغ کی اور اثرات جذبات دل کے اور اداکار سکنا جو ہے تو بدن کی ان چیزوں چیزوں سے جو چیز مجبور میں آتی اس کو عمل کہتے ہیں امل وجود میں آ گیا اب عمل پر جی اللہ پاک فرماتا ہے یہاں تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے واقعہ کہ ایک بادشاہ شکار میں بھٹک گیا اور چلا گیا ایک جنگل میں آخر ایک کنار کے باغ میں چلا گیا بڑا پیاسا تھا اس نے باغ والے سے کہا مجھے شربت پلاؤ تو اس نے کنار میں چڑھا گلاس بڑھ گیا اتنا بڑا باغ ہے اس کی ایک کلاس سے ایک منار سے ایک کلاس بڑھتا ہے اس کی بہت امین والا ہے اس پر تو کوئی ٹیکسی نہیں لگایا ہم نے تو اس پر جاتے ہی ٹیکس لگائی تھوڑی دیر اس کا آرام ہو گیا اس مالک سے کہا کہ مجھے ایک انار میں چوڑا تیسرا چوڑا گلاس نہیں بھر رہا پہلے آپ کے ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا تین سے نہیں بھر رہا تو مالک اللہ والا تھا اس کو اس بات کا کشف ہوا کہ ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی تو اس نے کہا جی یہ تو ایسا نظر آتا ہے کہ ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے تو بادشاہ خود نیت کی خراب ہوئی لگا نہیں ٹیکس لگانی نیت بدلی اور برکت پھر بحال ہو ہوگی تو یہ نیت کا ہی اثر آتا ہے بڑی دلچسپ گانیاں انگریزی کا پہلے زمانے میں جبکہ عیسائی، عیسائیت کا صحیح مذہب تھا اور صحیح پادری ہوتے تھے عائب ہوتے تھے اس میں ایک ملک تھا اس میں بڑی مشکلات اور بڑی تکلیفیں اور بڑے آلات خرابی سے ہو گئے تو بادشاہ نے بہت کوششیں کی آلات سدھارنے کی لیکن آلات نہیں سدھر رہے تھے تو اس کو کہا کہ راہبوں کے پاس جاؤ وہ آپ کو اس کا روٹ کاج اس کا اصلی وجہ بتائیں گے تو ایک اس میں نے راہب کے پاس گیا اس رائے میں بڑے بچائیداد بڑی کی ہوئی تھیں وہ مراقب ہوا پھر مراقب ہونے پر اس پر ایک خاص کیفیت تاریخ ہوتی تھی اس میں اس کی زبان بولتی تھی جو باتیں بولتے تھے اس میں مسئلے کا حل ہوتا تھا وہ مراکب ہوا اس پر تاریخ اس, اس کی زبان جب بولی تو اس نے کہا نو دائی آئیڈینٹیٹی اس نے بولا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی شناخت کرو بائبل کی زبان میں کی جگہ دائی لکھتے ہیں نا بائبلج کو کہتے ہیں نو دائی آئیڈینٹی تو اس نے کہا کہ یہ تو ظاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی شناخت کریں گھر پر آیا اس ماں باپ کوئی جو تھی اس نے اپنے باپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کون نے کہا کہ اپنی حقیقت اگر جاننا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میرے بیٹے نہیں اس طرح تھا کہ میں گڈریا تھا بکری چلا چلا رہا تھا اور وہاں حکومت کے پولیس والے لوگ آئے سپاہی آئے حکومت کے ان کے ہاتھ میں ایک نیا پیدا شدہ بچہ تھا اس کو انہوں نے دبا کرنا چاہا پہ پہ میں نے کہی کیا کہ بات نہیں کہا کہ بھائی یہ بادشاہ کا بیٹا ہے انہوں نے جمعے نے کہا ہے کہ یہ جو اپنے باپ کو قتل کرے گا اور ماں سے شادی کرے گا اور بادشاہ نے کہا بیٹھے کس کو قتل کرتے ہیں صحیح صحیح مطلب ماں باپ بہن بھائی کی تنیز بنے گا. وہ کہتے ہیں میں گھریلیا تھا میں نے کہا کہ بچہ تمہارا کیا بگاڑتے ہیں مجھے دے دو نے گئے تو تجھے میرے حوالے کر دی دیا پولیس کو سپاہیوں نے بتایا کہ کہا اس کر دو اور بادشاہ کر دو نے یہ بتایا تم بڑے ہوئے تم بڑے قابل تھے تم نے انتظامیہ امور کو سمجھ تم نے کرتے کرتے لوگوں میں جیسے جمک یہ کرتے کرتے اپنی فوج بنا لی بادشاہ بن وہ oh, ہو oh, اس کو پتہ چلا معلومات کی تو قریب کے مملکات کے جو بادشاہ تھا وہ یہ اس کا باپ تھا جس کے حال پیدا ہوا تھا اس نے پھر کو کرنے کے لیے بریا تھا اس کو اس سلسلہ دے کر یہ غور سے شادی کی اس کے بعد میں اس کو پتہ چلا کہ ساری میں اس سے جو آ رہی ہے ملک پر یہ اس بدملی کی آ رہی ہے کہ جس میں سلاح ہوں زیادہ اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دوست کروں تو خیر ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے تنقید رکھنی ہمارے تصور کے مطالعہ تصور کے طریقے اپنی ذات پر تنقید کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہوتی کہ معاشرہ خراب ہے لوگ خراب ہیں یہ کوئی بات ہی نہیں ٹھیک ہے یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے پر تنقید کرنی ہوتی ہے کہ میرے میں کیا خرابی ہے <تصفح> وہ بات سے مدد کر رہا تھا تو اس لیے کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے حالات پر ثانی کرنی چاہیے اپنی زندگی پر ثانی کرنی چاہیے اپنے استعمال پر نظرثانی کرنی چاہیے اپنے امال پر نظرثانی کرنی, کرنی چاہیے اور اپنی کوتاوں کو معلوم کر کے اپنی اصلاح کی فکر ٹھیک ہے نا اپنے کو درست میں اس کو درست ایسے قتم نہیں کرنا چاہیے خرابی یہ ہے تو معاشرے میں خرابی آپ لوگوں میں ہے واقعہ ہے کہ دو آدمیوں کو اللہ تبارک ہے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے بجا حفاظت میں جا حل خلون جب ان کے پاس آئے دو آدمی دو <تصفح> کو بجا محسوس کری تین کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ تین جماعت ہے تین کو جماعت تین تین کے کافی برکتوں میں ہے، بارے بھی کسی کام میں جائے چار کو کھا گیا. Hmm. تو تو کہا تو, تو, تم بڑے نوز تو بڑے منوس ہو تو بڑے آنے کے بعد برائی کو خرابی کو دیکھنے کے دوسروں میں دیکھا جائے تو یہ نہیں کہا کہ برائی تم کہ برائی رواب نے تمہاری اپنی قسمت تمہارے ساتھ ہے تو یہ کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے کہ ہم خطائیں دوسروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیں دوسروں کو کریں. اپنی زندگی پر بھائی نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی خطاؤں کو اپنی کوتاہیوں کو اپنے ظلموں کو اپنی خراجیوں کو دیکھنا چاہیے معلوم کرنا چاہیے آسانی پر بہت, بہت بڑا فروکرم ہو گیا جس سے اس بات کے سبجم شروع ہو گیا کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں یہ بہت بڑا فین ہے بہت بڑی معرفت ہے یہ کسی جی کو اپنی خرابیوں پر اگزائی ہو جائے ساری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی می میں جو بھی آلات خراب ہوتے ہیں ہم غور کیا کریں تو امال کی خرابی کے نتیجے میں ہوتے ہیں ان امال کو درست کرنا چاہیے پھر اس طرح کے آلات اور مصیبتیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی کو برائی کی سمجھ نہیں نہیں سمجھتا نہیں کہ میں غلطی خطا کر رہا ہوں خطا کا میں ہی ختم ہو جاتا ہوں ہمارے ساتھی برطانوی میں گئے تو انہوں نے کے ایک ہم بتایا کہ میں پڑھ رہا تھا محلے میں بڑا شور شور ہوا ہو شروع ہو گیا تو تو میں کیا بات ہو رہی ہے ہر ایک آدمی بنتا ہے کوئی تکلیف ہو رہی ہے کوئی تکلیف نہیں کسی کی مدد کر لیں کہتے ہیں, میں نے دیکھا کہ ایک بڑھا آدمی ہے اور ایک نوجوان اس کو گھر سے نکال رہا ہے اور ایمبولینس کھڑی ہے پاس اس نے اس کو ڈال رہا ہے اس قدر ادھر کا پھیرتا ہے اور یہ اپنے آپ کو اندر کا کھیرتا ہے اس کو گاڑی میں ڈالنا چاہتے ہیں بڑے نیاں کو اور گاڑی میں جانا نہیں چاہتا پتا کدھر کھیرتا ہے لوگ جمع ہو گئے تھے ہم نے کہا کہ کیا بات ہے میں اور میری بیوی ہم توانے جا رہے ہیں اور بوڑھا باپ ہے اس کو جو ہے ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ جانا نہیں چاہتے ہم نے بوڑھے سے پوچھا اس نے کہا دیکھا جی یہ مکان میں نے بنایا ہے میرا بیٹا ہے اور میں اس بات کی طرف نہیں تھا کہ میں نے سال کے وقت نکال دیا ہوں ہونے پاس رکھا ہے سب کچھ اس کو کیا ہے اب یہ جی مجھے یہ اسپتال میں چاہتا ہے ہیں جہاں پر بوڑھے ہوتے ہیں ہم نے سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس طرح تو کہتے ہمیں اس کی بات سے حیرت ہو رہی تھی کہ کیا کر رہا ہے اس کو ہماری بات سے حیرت ہو رہی تھی ہے کتنے نہ سمجھ لو اتنی بات کو نہیں سمجھتے جان خوشیاں منانے جا رہے ہیں آدمی کتنا اچھا بندوبست کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو ہے تو یہ سمجھتے ہیں نہ لوگ سمجھتے ہیں نہ وادی سمجھتے بس آخر اس مینا مشتی میں آخر اس کو گسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا اور اپنے آگے بنائی دی جائیں دے اپنے کمائی میں پیسے سے نکال کر تو یہ نے اتنے ساتھ مر گیا کہ آدمی کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کوئی خطا کر رہا ہوں سمجھتا میں ٹھیک کر رہا ہوں یہ خطا کر رہا ہوں <coughs> نہیں آ رہیارے نوٹ ایکسپٹ حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے احساس ہی مر گیا تو فکر نہ کر رہے کیبل میں بولے آپ کے ملک میں چند سالوں بعد یہ اولڈ ایج ہوم لانے والا ہم سکتا ہے کسی کو اطلاع ملی ہوئی اور فلان جگہ لاہور میں کراچی میں اور ایج ہوم بن گیا ہے ہو سکتا ہے کہ سال بعد کو ملے جو تعزیب ثقافت اور جو طرز زندگی ہر ہاتھ سے اٹھائی ہمارے یہاں مولانا صاحب کے بری تھے ٹھیکار کالج والوں کے اور عیسائیوں میں جتنے یہاں پر ہیں ان کے ٹھیکے کیا کر سکتے ہیں لوگوں کو اس کا اعتبار آ گیا تھا اس کے خراب میں لگا بھی رہتا تھا اور اس کے بوڑھا وائرس آپ کے گھر پر آیا تھا اس کے انگریز جو ان کا ٹھیک کرتا تھا وہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ کتنی مزے کی زندگی بوڑھا آدمی اپنے خاندان کے ساتھ لے گزار رہا جس دن اس کی وفات ہو رہی تھی تو صبح ہاتھ دھو کے صاف کپڑے پہن کے اس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا تو اس دن اس کی وفات ہو گئی تو انگریز آیا اس کا ٹھیکہ چلا رہا تھا نا وٹ ہوئی ہے اپنے خاندان کے ساتھ بیتے بےچارے اولڈ ایج ہوم میں رات کو تو انہوں نے بھی سونا ہوتا ہے ملازموں نے تو ان کو نشے کی دعائی پلا کر بس سارا ہو جاتا ہے صبح تک جو رات کو جانے کے لیے رستے بھی اس میں نکلی ہوتی ہے گرا ہوا لت پت برا مرا ہوا بہت پڑا ہوتا ہے مجلس میں سلام نہیں ہے ندینی مجلس لگی وہ خاموشی مسجد میں سلام نہیں ہے مسجد میں داخل سلام کرنا ہی ہے لوگوں کی بادشاہ فرق نہ پڑ بات کر رہے تھے پڑا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ پشاور واقعہ ہمارا ایک دوست تھا یہاں پر اسپتال میں ڈاکٹر تھا امریکہ چلا گیا وہیں آباد ہو گیا اس کے بھائی نے مجھ سے کہا کہ وہ سائیکل پریکٹس کرتا تھا سال کے بعد آتا تھا مجھ سے ملنے کے لیے آتا تھا نا دو تین سال جب گزارے تو آیا ملنے کے لیے تو اس نے کہا کہ چھوڑو یار اپنا وقت یہاں ضائع کر رہے ہو چلو امریکہ چلے ہیں اتنے وہاں پر مزے ہیں آپ یہاں پر ضائع کر رہے ہیں نماز کے بعد جمع کی نماز پڑھنے میں ملاقات کریے نماز کے بعد کمرے میں نے بٹھایا کچھ کھانے پینے کی شربت چائے وغیرہ لائیں گے خیر پھر اسے میں نے کہا اس کو کسی کو براہ راست لاپ دینا اس کی بات کرنا اس کو ناگوار گزرتے ہیں میں نے کہا یہاں تو اچھے سرجن تھے میں کہا سیکرسڈی کو شروع کرتے ہیں اگر آپ دس مریض آتے ہیں اس میں سے تو دیگر دیگر ہوتے ہیں چار باقی ہوتے ہیں بیماری امراض کے چھ ہوتے ہیں باقی میڈیکل سرجیکل آئی این ٹی کے چار ہوتے <تصف> ہیں اور سے کے لیے ایک کاغذ اور قلم کی ضرورت ہے آپ کو اور آدمی کی باتیں سننے کی ضرورت لگا ہو آسان بھی ہے بھی آسان ہے خیر یہ وہیں پر تھا کہ اس کے ایک مریض آیا تو یہ ٹیلی فون پر کسی کے ساتھ کر رہا جو مریض داخل ہوا کوما ہو گیا اور یہ ایک سال کومے نہ رہا وہ تو چار سال سے کومے میں نا جی چار آپ تو نکلایا نا کومے سے نکلا ہوا ہے لیکن آواز نہیں ہاں 11 اپریل 2003 کو اس کو گیارہ گیارہ اپریل دو ہزار تین آپریشن تھا اور میرا اسلام آباد میں فٹ رہا میں رہا تو اس کے بعد بھائی نے مجھ سے کہا کہ اس کی لاش آ رہی ہے اور یہ نیاز اس کا جنازہ ہوگا اس کے بیوی بی نے اور بچوں نے ایک تابوت بند کر کے اور کارگو میں بک کر کے اس کی لاش کو پاکستان کو بہت کوئی ساتھ نہیں ہے نہ بیوی بی نے بچے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب کہرل ہمارے پاس جو ہے اس کا تو ہمارے پاس ماپو رزر ہے کہ ہمارے امتحان ہونے والے ہیں ہمارے امتحانات ہونے والے ہیں اب بتائیں کہ کیا نہیں کھانا سنر نوٹر جنرل ریزن کیا ہمارے پاس ماپو رزر نہیں ہے جنرل کے ساتھ جا سکتے ہیں پہ رسن سامان جو ہے وہ تو پورا محفوظ اپنے نمندر تک پہنچایا جاتا ہے اور وہاں وہ صحیح طریقے سے جا کر ڈلیور کر کے آتا ہے تو اس میں کیا بات ہے آپ بتائیں جذباتی سوچے جب رخ کو میں نے کہا جبرخان وقیر خان میں کار کو جوڑوانے دوبارہ بڑا سب خان کار کو ساری سے کمائی وہاں بیٹھ کر کھا رہے ہیں تک مر جاتے بھائی میرے تو یہ معاشروں کا حال ہوتا ہے وہ با... وقت تھا کہ جب سندھ کے راجا دائر کے ڈاکوؤں نے ایک کافلا لوٹا مسلمانوں کا اور سینوں کو جب سینا لڑکی کو چھین لیے تھے تو اس نے کا لطف کہا تھا جڑ حجار اس نے کہا تھا اور حضاج و ظالم گورنر تھے جو تاریخ اسلام میں کتنا بدنام ہے اس نے اس کو جب کھا گیا کیا ایک مسلمان لڑکی کو چھٹ کر لے جا رہے ہیں ٹاکر اور سجال اور حجاج کر کے آواز لگائی ہے اس نے کہا کہ اسی جگہ تخبہ خراج نے کہا کہ لبہ کیا اختی لب کیا میری بہن میں حاضر ہوں, حاضر ہوں. اور بارہ ہزار کا لشکر نے کہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ اور پورے سندھ کو اور پورے ملتان تک کلا کے علاقے کو پھتک اتنا ہی احساس تھا اور اتنی ہمت تھی ٹھیک ہے یہ میں کیا کریے تنقید کو اپنی آزاد پر آزمی کرے ایب اور برائیاں اپنی ڈھونڈے اور اسلح اور درستی کی گنج کی کوشش کرے کہ میرے حالات جو بنیں گے اس سے بنیں گے جب میں خود اپنے آپ کو ساری دنیا درست ہو جائے میرا کیا فائدہ ہوا دنیا تو بڑی میں اللہ تعالیٰ سامان کرے ٹھیک ہے نا تندرستی ہے. تندرستی, تندرستی. تندرستی. من درستی ہے تم کہتے ہیں بدن کو من کہتے ہیں دل کو من کا من آتا تھا جی پار مردا صحت کو نہیں تندرستی بتن تو تن من کہتے نا تن من جسم دل اور سر آدمی لگا رہا ہو تن من لگا رہا تندرستی دل کا درست بنا مال کام کرنا کریں باقی ساری باتوں رہے. ہم اپنے اپنے کو دوست نہ کریں گی آدمی کوشش کر رہے ہیں اپنے جہاں کمی کوئی رہ جائے تو آرمی اضاع کر کے صاحب تو مسئلہ کرتے ہیں نا سخبار کے ذریعے سو بار صبح سو بار شام اسفار پڑھنا جو بتاتے ہیں میں. تو جہاں انسان اپنی بس کی کوشش کی جہاں بے بس ہو رہا ہے اس کی ہمت کم ہے فیم کم ہے کوسائیاں ہو رہی ہیں اور اس کو الگ الگ سخبار کے ذریعے اس کو درست کر دعا ہر وقت ہر دماغ کے بعد مانگنے ہوں. کہتے ہیں مرد باطل باطل یا اللہ نے حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی کی باطل باطل سے بچنے کی توفیق بیٹا فرما تو انسان اپنی زندگی میں دستگی کی اور کمیوں کو, کو دیکھ کر ان کے زالے کی اور ان کے کی کی بدلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہو اصلاح حاصل ہوئے تھے سوریا نام کی اولا تفریح بعد اصلاح ہے ان رحمت اللہ قریب وسن چار آس میں دعا کے آداب ہے اردو ربکم فضا و خیفہ اور محتجیم آگے کیسی پڑی تھی باد اور ودو خوف و متما ان رحمت اللہ خریب المسن چار اداب دعا کے برباد بیان ہوئے اور ایک ترک کا عمل بتایا گیا ایک عمل کو چھوڑنا ہے اور چار چار چیزوں کو لینا ہے تو اس سے آپ ایسی دعا والے ہو جائیں گے کہ لکیر احمد صاحب کے آپ کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے تو زمین زمین میں اس میں, اس میں فساد نہ کرنا بعض اسے کہ اللہ نے اس کی اصلاح کی ہوئی تو نفی شفی صاحب نے مارف القرآن کا فساد ظاہر اور فساد باطنی نہیں عقائد کا اخلاق کا فساد جو ہے وہ فساد باطنی ہے انسان کے اندر جو ہے تو کی جگہ شرک ہو اور سمندر کی جگہ بدت ہو اور آخر کی جگہ دنیا کے تو یہ تو, گیا تو سے دنیا ہو گیا سیدھے گنا ہو گیا باتمی فساد اور دوسرا ظاہری فساد چور چوری غلوم جاتی ہیں اور سزاروں کے ساتھ, ساتھ گڑگڑا کر جی ٹور ٹھوڑ کر اللہ سے مانگنا ہوتی ہے طریقے سے مانگنا کسی کو پتا نہ چلے اور ودو خوف ہوں وہ پوری امید کے ساتھ کہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا خوف خوف کی کیفیت کے ساتھ کہ ہم تو اس کے اہل نہیں ہیں ہمارے سو مالتے ہیں قبول ہونے کے حالات نہیں لیکن اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ ضرور قبول ہو گے ان چار باتوں کے ساتھ آئیں اور فساد فساد کو ترک کرتے رحمت اللہ تعالیٰ کی بڑھ ایسے لوگوں کو سارا دے دیتے ہیں آدمی آپ ہیں ہیں جی جی اپنی کوشش کرے اپنی اصلاح کی اور جہاں کمی کرائی گئی اس کا ازالا استغفار سے ہوتا ہے استغفار اس بات کو تسلیم کرنا اللہ تو کوشش کر لی اب جو میرے بس میں نہ ہو سکتا معاف کرتے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندوں سے اپنے بس کے مطابق کوشش کرانا چاہتا ہے جہاں سے کمی کو اللہ تعالیٰ رضاء اللہ اپنے فضول کرم سے فرما دیتا ہے ٹھیک ہے نہیںر صاحب, صاحب کا فانی صاحب اللہ علیہ کا مضمون اس نے صاحب دے گا لے کے لیے پوچھے نہیں نماز صبح کی نماز صبح کی نماز کے بعد پھر کی نماز کی ماضر ہوتی ہے فجر زور کی فجر رسوئی کی نماز میں اور کوشش کرنی چاہیے اس میں کوئی نہیں کرنی چاہیے جو حافظ علیہ سلامات وسطی آہست آئی ہے نا کہ حافظ کرو نمازوں کی اور خاص طور پہ دردانی نماز کی تو اس آیت سے علماء کلام پانچ نمازوں کی ثابت کرتے ہیں نا دردانی نماز کو چلے پہلے پانچ نمازوں والی بات صاحب کو بتا دیتے وسطی کی بات کرتے ہیں حافظ علیہ سلامات حفاظت کرو نمازوں کی یعنی؟ تو یہ سلابات کا لفظ آیا ہے تربی میں ایک وائر اکیلے کو وائر کہتے ہیں دو کو تسمیا کہتے ہیں اور جمع کا صیغہ عربی کا جو کم کم تین پر لگتا ہے تین اور تین سے زیادہ پر لگتا ہے تو اس میں آگے حافظ بھی الگ قائم کرو نمازوں کو گویا اس, اس لفظ سے کم کم تین وہ ہیں حافظ بھی الگ سلوات قائم کرو نمازوں کو تو گویا تین ہیں وہ سلاد لفظ اور درمیانی نماز کی بھی پابندی کرو وہ چوتھی نماز چوتھی نماز ہوگی چار نمازوں کو چار بستی کون سی جب دو کوئی ایک بستی نہیں بنتی تو کو کرنے کے لیے کم از کم پانچ ہونا چاہیے تین لفظوں میں قرآن سے ثابت کیا کرو. اس کو نہیں تو نے قرآن کیا ہے تو وسطہ جو ہے درمیانی نماز تو درمیانی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا تو آپ شمار کریں دن کی دو نمازیں شمار کریں زور اثر اور رات کی دو نمازیں شمار کریں مغرب شاہ تو وسطہ بن گئی فجر کی نماز شاید. اور یا جو ہے تو دن کی نمازیں شمار کریں فجر کو اور زہر کو اور رات کی نمازیں شمار کریں مغرب اور شاہ کو تو وستہ بن گئی اثر کی نماز. تو سلاتے وستہ یا سر ہے یا فجر تو دونوں ہم ہے تو پرستوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے وقت ہاں نا دو آفیسر کسی اور کے لیے نہیں چھوڑے گا سو اس کے لکھیں ادیش وغیرہ نہیں آ سکتے کی کہ جتنے آدمی جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں وہ اتنے آدمی مالے میں ہے نا کہ اتنے آدمیوں کو فجر دمی ہونا چاہیے نا, نا جی تجربے کی بات کس نے کی ہوئی لیکن آپ کے افغانی نمازی نہ ہونا کھانے کی ولیمہ جب ہوتا تھا نا تو جماعت کی نماز کھڑی ہے پھر بیٹھ کر گاڑیاں تصدیق پھیر رہے ہیں سامنے جائے تو شراب کے ٹب لگے ہوئے ہیں برف میں لگائی ہوئی کھانے کے بعد تقسیم ہو میں کر کے اتنا جذبہ نہیں ہے جماعت سے نماز پڑھنے والوں بریسلام علیہ مزید وہی ہوئی اللہ تلاش اسلام کو, کہ کو اس کے اہل اس کے آدمیوں کے ساتھ ہلاک تھا تو انہوں نے آگے سے بڑی حیرت ہوئی کہ فلام بستی کیسا میں ایک بندہ رہ رہا ہے اس کے پلک جھمکنے کی نافرمانی کس طرح یہ آبدو کا فلان لمزاد سے قطر فتح آپ کا ایک بدہ ہے اس سے پلکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں تو اللہ کا حکم ہوا کہ کی طرف و کہ اس اس اس کو سب کو تباہ کرو پہلے کیا. سب تو اس کا فرشتے کو بنیتوی کی وجہ کیا فرمائن نہیں ہوئی اور وہ رہا ہے کہ و کہ اس کے ساتھ ارے جب آ تو ایسا وجہ ہو لمبے تو مار کی یا کہ جب نافرمانی کو دیکھتا دیکھتا تھا تو تھوڑی دیر بھی معمولی صاحب اس کا چہرہ نہیں بدلا ہے اس کو غصہ نہیں آیا اللہ کے لیے غصہ آنا جو غیرت کا عمل ہے وہ نہیں تھا I love her in Allah I love in Allah